وحد الأقدة من لساني يفخه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض یہ جو من قال موضوع آپ نے رکھا ہے یہ بڑا اہم ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا الشام قول ہے فرماتے ہیں الاسلام عروتا اسلام اذا نشا ادا من لم يعرف الجاہلیہ کہ دین اسلام اس وقت ایک ایک کنڈا کر کے ٹوٹ جائے گا کیونکہ دین اسلام ایک زنجیر کی مانند تو ایک ایک کڑی کر کے یہ دین اسلام ٹوٹ جائے گا کب اذا نشافی ہی ملم لم فی الجاہلی جب دین اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو وقت کی جاہلیت سے آگاہ نہ ہو جو وقت کی جاہلیت سے آگاہ نہ ہو اور شرک نہ صرف یہ جاہلیت ہے بلکہ اجہد الجاہلیت ہے سب سے بڑی جاہلیت سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی معصیت وجہ یہ ہے کہ جب تم وقت کی جاہلیت کو نہیں پہچانو گے تو وہ جاہلیت تمہارے اندر سرایت کر جائے گی اور تم اسے اختیار کر بیٹھو گے کیونکہ تمہیں اس جاہلیت کا تعارف ہی نہیں تو کیسے بچو گے حذیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اناس ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رسول خیر بکن تو شر مخافت فی کہ لوگ نبی علیہ السلام سے خیر کا سوال کرتے افضل عمل کیا ہے افضل نماز کون سی ہے افضل جہاد کون سا ہے افضل ہجرت کون سی ہے افضل اسلام کیا ہے افضل ایمان کیا ہے خیر کا سوال کرتے وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے جنت مل جائے گی بکن تو اسلح شر اور میں نبی علیہ السلام سے شر کا سوال کرتا ہوں برائی کا فتنوں کا مخافت عن اقع فی اس ڈر سے کہ کہیں مجھے برائی کا علم نہ ہو فتنوں کا علم نہ ہو اور میں ان میں گرفتار نہ ہو جاؤں انہیں اپنا نہ بیٹھوں تو یقیناً بڑا ایک اہم موضوع ہے کیونکہ ہمارا دین دین توحید یہ ضروری ہے کہ ہم شرک کو پہچانے اور پھر شرک کی تباہ کاریوں کو پہچانے شرک یہ لغوی اعتبار سے اس میں عربی میں ایک باب ہے اشرا کا اس باب سے یہ اسم میں شرکمان حصہ اسی سے لفظ شریق حصے دار بیوی کو شریکہ حیات بولتے ہیں کہ وہ شوہر کی زندگی کی حصے دار ہوتی دو کاروباری جو ساتھی ہوتے ہیں اس میں پارٹنر ہوتے ہیں انہیں عربی میں شریف کہا جاتا ہے جس کی جمع شرکا یا اشراق جیسے شریف کی جمع شرافا یا اشراف اگر کچھ دوست مل کر کوئی کاروباری ادارہ قائم کریں اسے کمپنی کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو شرکا کہا جاتا ہے ایک ایسا کاروباری ادارہ جس میں کئی حصے دار ہیں یہ معنی احادیث میں بھی مستعمل اور مذکور ہے چنانچے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آجاد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم الیمن کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے شرک جائز کر دیا اس شرک سے مراد کاروباری شراکت کہ ایک شخص کی زمین ہو وہ اپنی زمین دوسرے کو دے دے کہ اس میں آپ ہل چلائیں اس کو آپ کاشت کریں اور فصل جب تیار ہوگی تو وہ آدھی میری آدھی آپ کی تو گویا شرک کا جو لغوی استعمال ہے وہ ہے حصہ شریک حصے دار اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں کوئی حصے دار نہیں نہ اس کے افعال میں نہ اس کے اعمال میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے امر میں نہ اس کی تدبیر میں نہ اس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اللہ رب العزت کا جو انتہائی ادب ہے وہ توحید میں اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ اللہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں یہ جمع کا سیرہ بن جاتا ہے اس میں بھی تعدد کی بو آتی اللہ تعالیٰ کا ادب یہ ہے کہ یوں کہو کہ اللہ فرماتا ہے اس کی تعظیم توحید پر اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور اگر کسی کو شریک بنا دیا جائے کسی بھی معنی میں تو وہ شرک ہو گئے یہ شراکت تین طرح سے ہوتی ہے جو نجائز اور باطل یعنی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کی تین صورتیں ان کو سمجھو اور ان سے بچنے کی کوشش کرو اگر وہ تین صورتیں آپ صحیح معنیٰ میں پہچان لیں تو جی شرک کی جاہلیت ہے اس سے آپ آگاہ ہو جائیں گے پھر باقی مسئلہ بچنے کا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیقت آف رہے ایک شرک ہوتا ہے اللہ کی ربوبیت میں ربو ربوبیت, ربوبیت, ربوبیت ایک بڑا بصری لفظ ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے جو کچھ بھی چھوٹی چیز ہو بڑی ہو ہمیں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے زمین کی ہو یا آسمانوں کی ہو جو کچھ بھی ہے اس کا اللہ خالق ہے جب اللہ خالق ہے تو اس چیز پر اللہ کا امر چلتا ہے یعنی اس پوری کائنات کا اللہ خالق ہے اور پوری کائنات کا اللہ مدبر پوری کائنات کا تیوم اللہ لا الہ اللہ ہوم وہ حی ہے ہمیشہ سے حی ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ اس پر کبھی آدم معدوم ہونا آیا اور نہ کبھی وہ فنا کا شکار ہوگا اور وہ قیوم ہے قیوم اسے کہتے ہیں جس میں دو خوبیاں ہوں ایک یہ کہ وہ بغیر کسی سہارے کے اپنی ذات پر کھڑا ہو اور دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کو سنبھالنے والا ہو اللہ تعالی قیوم ہے کسی سہارے کا محتاج نہیں اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے پوری کائنات ساتوں آسمان کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں یہ اللہ کے کھڑا کرنے سے کھڑے تو اس کائنات کا خالق اللہ مدبر اللہ قیوم اللہ رازق اللہ کچھ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو دینے والا اللہ ہے دے کر چھیننے والا اللہ ہے اگر نہیں ملتی تو نہ دینے والا اللہ ہے لا مانع لما ولا لما کہ اللہ علام ہی تھا اللہ اگر دینے کا فیصلہ کر لے تو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ دینے کا فیصلہ کر لے تو کوئی دے نہیں سکتا یہ سب کیا ہے یہ تحفید ربو ہے تھے اب اگر آپ کوئی شخص ان میں سے کسی چیز کو غیر اللہ کے نام لگا دے کہ فلاں بھی پیدا کر سکتے فلاں بھی روزی دے سکتا فلاں بھی خزانہ دے سکتے فلاں بھی شفا دے سکتا ہے فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے تو یہ ربوبیت میں شرک ہے بلکہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ اولاد تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن اس بچے کا ایک بال پلا پیدا کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہوگی اور یہ دونوں برابر ہوں گے ایک شخص یہ کہے کہ پورا بچہ بنانے والا دینے والا کوئی دوسرا ہے کوئی غیر ہے اور ایک شخص یوں کہے کہ پورا بچہ بناتا تو اللہ ہے پہلا تو اللہ کرتا ہے لیکن ایک فلاں بال فلاں لگاتا ہے دونوں کی بات برابر دونوں مشرق دونوں کے لیے چہنم کی ہمیشگی اس لیے کہ شرک ایک ایسا گنا ہے جس میں نتیجے اور انجام کے اعتبار سے کوئی تقسیم نہیں چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو دونوں کا انجام برابر ہے دونوں برباد ہیں دونوں ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں اور کبھی جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے تو یہ عقیدہ بنا لو کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ لا الخلق العمر یہ خلق بھی اللہ کی ہے اور پوری خلق پر امر بھی اللہ کا اس بات ختم ہو گئی خلق اور امر دونوں اللہ کے لیے اب سارے کام اس دو نقطوں کے تحت کسی چیز کا پیدا ہونا یہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فیڈ سے اور جو چیز پیدا ہو جائے اس پر امر اللہ کا ہے اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا کھانا پینا حتہ کہ درخت کا ایک سوکھا پتہ اگر زمین پر گرتا ہے تو اللہ کے عمر سے گرتا ہے اس گہرائی کو سمجھیں اور پہچانیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے عمر سے ہو رہا ابھی محترم حافظ اختر صاحب نے مثالیں دی آپ کو کہ لود القلب کہ چور آ رہے تھے کتا بھونکا کا چور بھاگ گئے اگر یہ کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتا حالانک ان کو بگانے والا اللہ ہے اور کتے کا بھونکنا اللہ کے امر سے ہے تو اس گہرائی کو سمجھو اس گہرائی کو سمجھو یہ توحید ربوبیت ہے اس میں کسی چیز میں کسی غیر کو شریک بناؤ گے حصہ دار بناؤ گے تو یہ شرک ہوگی چاہے کسی ایک مسئلے میں کیوں نہ ہو شریعت اس کو شرک بھی کہتی اور کفر بھی کہتی جگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیبیہ کے سفر میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ رات جو بارش برسی ہے مجھے اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ اس بارش نے کچھ بندوں کو کافر بنا دیا اس بارش نے برس کر کچھ بندوں کو کافر بنا دیا اور کچھ بندوں کے ایمانوں کو تابہ کر دیا اس بارش نے کچھ بندوں کے ایمان کو نکھار دیا اور کچھ بندوں کو کافر بنا دیا صحابہ کے سناٹے میں آ گئے کہ یہ کیسے کون کافر ہو گیا تو رسول اللہ نے شاہ فرمایا کہ اما امن قالا مترما بدول فہو بکا فرم بال قوا امام منقالہ مترما بنا ہوئی کدا فہ ہوا منہ بالکوا کی بھی وقا بھی جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا کہ اللہ نے برسائی اللہ کی نعمت ہے اس ایک جملے نے اس کے ایمان کو نکھار دیے اللہ راضی ہو گیا کہ یہ بارش اللہ نے برسائی ہے اللہ کے عمر سے برسی اس کا ایمان نکھر گیا اس کے ایمان میں بہار آ گئی اس کا ایمان تازہ ہو گیا اور جس شخص نے کہا کہ یہ تو فلاں ستارے کی دین ہے یہ تو فلاں ستارے کی تاثیر ہے فرمایا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کفر کر لی فہو مؤمن نے وقافروں بھی اس کا ایمان ستاروں کے ساتھ قائم ہو گیا اور میرے ساتھ وہ کفر کر بیٹھا تو ایک ہی جملے نے ایسے شخص کو وادی کفر میں تھکیل دی اور ہمارے معاشرے میں تو کیا کچھ ہو رہا ہے نیندیں اللہ کی دینے والا اللہ پیدا کرنے والا اللہ اور ان نیندوں کو چن چن کر غیر اللہ کے نام لگا رہے ہیں اولاد اللہ دیتا ہے اور نام حضور بخش محمد بخش پیر بخش خزانے فلاں دیتا ہے شفا فلاں دربار سے ملتی ان ایک ایک نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے تو یہ شرک ہے کفر ہے اس کو پہچانو اور یہ عقیدہ بنا لو کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی خلق ہے اور اللہ کی اس خلق پہ اللہ کا امر دوسرے کا امر نہیں یہ عقیدہ بناؤ یہ عقیدہ بناؤ کہ ایک ذرہ بھی کوئی نہیں دے سکتا ایک ذرہ بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا اللہ کے خلق اور امر میں کوئی شریک نہیں اللہ تعالی کے دو چیلنج ہیں جو موجود یہ سائنس ترقی کر کے کہاں تک پہنچ چکی چاند پر کبندے ڈالی جا رہے سیاروں کو مسخر کیا جا رہا ہے اسلام کو اگر باطل کرنا ہے یہ پوری دنیا یہود و نسارہ اسلام کے خلاف مستقل پلاننگ کر رہے ابتال کے لیے صرف دو کام کر لو کافی ایک وہ چیلنج جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مذکور ہے اللہ فل یا فر رہا کہ اپنی شورکا کو جمع کرو اور صرف ایک ذرہ بنا کر دکھا دو صرف ایک ذرہ یہ شعیرہ ایک, ایک دانہ اناج بنا کر دکھا دو ایک اناج کا دانہ بنا کر دکھا دو یعنی اپنی تخلیق سے تم جو اناج پیدا کرتے ہو تو اللہ کے دانوں کو زمین میں ڈالتے ہو اللہ کا دیا ہوا پانی اس میں لگاتے ہیں. تم پانی بناؤ بغیر پانی کے دانا بناؤ بغیر دانے کے ذرہ بناؤ بغیر ذرے کے اپنی تخلیق اپنے خلق سے بناؤ تم نے کیا کچھ بنا لیا اسلام کو باطل کرنے کے لیے اس چیلنج کو قبول کرنا لیکن پندرہ سدیاں گزر گئی کسی کو توفیق نہیں ملی سادشیں ہو رہی پلاننگ ہو رہی تخکیر ہو رہی اسلام کے خلاف ملائین اور بلائین خرچ کیے جا رہے لیکن ایسا کوئی نہیں کر سکتا دوسرا چیلنج ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں مذکور ہے ابراہیم اسلام نے کہا تھا کہ فعم اللہ فاطب کہ میرا پروردگار اس کا یہ امر ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوگا اور مغرب میں غروب ہوگا یہ سارا طلوع و غروب اللہ کے عمر سے میرے پرور دگار کے امر سے اگر تمہارا امر چلتا ہے تو تم صرف ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں غروب کر کے دکھا دو یہ ہے لہ الخلق العمر کہ خلق بھی اللہ کی اور امر بھی اللہ کا یہ خلق و امر میں دو مثالیں موجود ہیں اگر اسلام کو باطل کرنا ہے تو ان دو چیلنجوں کو قبول کر لو لیکن کسی میں یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی غور سب کرتے ہوں گے لیکن کوئی ان کو پورا نہیں کر سکتا کوئی اس میدان میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو یہ خلق ہو اللہ کا اس خلق میں سے کسی چیز کو اگر خیر اللہ کی طرف منسوب کیا یا اس امر میں سے کسی چیز کو غیر اللہ کی طرف منصوب کیا تو یہ شرک ربوبیت ہوگا جو کفر کفر ایک بارش کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کرنے والا محمد الرسول اللہ تم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ وہ کافر ہوگا لہذا اللہ پیدا کرتا ہے یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور اس پر اللہ کا امر چل سانسیں لینا سانس اندر کی طرف کھینچنا باہر کی طرف نکالنا اٹھنا بیٹھنا ایک انگلی ہلانا یہ سب اللہ کے عمر سے اگر کوئی کہے کہ یہ انگلی ہلانا میرے اختیار سے یہ میرا فعل ہے اور میں اس پر قادر ہوں یا فلاں اس پر قادر ہے یہ شرک جو کچھ ہے اللہ کے عمر سے اب اللہ کے عمر سے تو اس کائنات پر اللہ کا امر چلتا ہے نہ اس خلق میں کوئی اللہ کا شریک ہے نہ اس امر میں کوئی اللہ کا شریک ہے اس کے بعد شرک کی دوسری صورت شر کی علوحیت ہے علوحیت میں کسی کو اللہ کا شریک بنایا جائے الوحیت کا معنی معبود ہونا معبود ہونے میں کسی کو اللہ کا شریک بنایا جائے کہ اللہ بھی معبود ہے اور فلاں بھی معبود ہے یہ شرک علو تھی اللہ پاک نے شاہ رایا اے قبل اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے اور تمہارے آبا اجداد کا بھی خالق ہے تم کو بھی پیدا کیا تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا لہذا اس کی عبادت کرو یعنی اللہ معبود کیوں ہے اس لیے کہ اللہ خالق ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی سما کوئی خالق نہیں جب کوئی خالق نہیں تو پھر وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا یعنی اللہ کا الہ ہونا اس لیے ہے کہ اللہ رب ہے اللہ خالق ہے اللہ مدبر ہے اللہ قیوم ہے گویا توحید ربوبیت دلیل ہے توحید علوحیت اور توحید علوحیت مستظم ہے توحید ربوبیت کو دونوں لازم مرزو اللہ معبود کیوں ہے اس لیے کہ وہ خالق کو مارے ہے لہذا اسی کی عبادت ہوگی اور کوئی خالق نہیں لہذا کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ رب العزت تو اگر اس عبادت میں کسی کو شریک کرو گے حصے دار بناؤ گے تو یہ شر کے الوحیت الوحیت میں شرک معبود ہونے میں شرک معبود بنانے میں شرک اور بڑا خطرناک گناہ ہے بڑا خطرناک گنا کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ جس معاشرے میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور دعوت کا کام کیا اس معاشرے میں شر کے ربو بیت نہیں تھا مشرقی نے مکہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے ان سے پوچھا جاتا تمہارا رب کون ہے وہ کہتے اللہ تمہارا مالک کون ہے اللہ خالق کون ہے اللہ زمین و آسمان کس نے بنایا اللہ نے تمہاری آنکھوں پر کانوں پر دلوں پر کس کا کنٹرول ہے اللہ کا عقیدہ کس کا ہے ابو جہل کا ربوبیت میں مشرقی نے مکہ نے شرک نہیں کیا ربوبیت میں ان کا عقید بالکل سلیم تھا اور درست تھا ابو جہل بیت اللہ کا طبق کرتے ہوئے کیا کہتا تھا لبیک اللہ لا شریق البیک اللہ شریق تمل کو کیا اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس فلاں شریک کے وہ شریک بھی ایسا ہے کہ تو اس کا مالک ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں مالک تو ہی مشرقی نے مکہ نے ربوبیت میں شرک نے کیا الوحیت میں کیا مگر اس کے باوجود مشرق جناب محمد الرسول وسلم نے ان سے پوری زندگی لڑائیاں کی ان کو مارا جہاد کیا اس لیے کہ معاہد ہونے کے لیے کامل ہونا ضروری کہ کوئی الہاد اور کوئی شک و شبہ کوئی استراب کوئی خلل باقی نہ رہے تو یہ دوسرا شرک الوحیت میں کہ معبود بنانے میں آپ کسی کو شریک بنا لیں کہ غیر اللہ کے نام سجدہ کرنا غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں کبروں پر چادریں چڑھانا قبروں پر دیئے جلانا چراغ جلانا چراغاں کرنا یہ سب شرک کی انتہائی بھیانک صورتیں یہ شرک ربوبیت بھی ہے اور شرک کی بھی ہے یہ شرک کی دوسری صورت کہ الہ بنانے میں شرک کرنا کسی دوسرے کو اللہ کا شریک بنانا حصہ دار بنانا یہ بادل شرک یہ بڑا سیاہ اور بڑا مغلک گنا ہے منہ بے میں سے ہے کہ بندہ اس گناہ کا ارتقاب کرے گا برباد ہو جائے ہر قسم کی عبادت کا حقدار اللہ ہر قسم جو بھی چیز عبادت ہو سکتی اللہ اس کا مستحق ہے ہر عبادت کا مستحق اللہ بدلی عبادت ہو مالی عبادت ہو نماز ہے روزہ ہے صدقہ ہے حج ہے عمرہ ہے قربانی ہے زب ہے نظر و نیاد ہے محبت ہے توکل ہے خوف ہے جو بھی عبادت ہے اس کا اللہ مستحق ہے وہ اللہ کے لیے خاص تو اس چیز کو پہچانا کہ تمام عبادات کا مستحق اللہ پر عزت ہے کوئی دوسرا کسی عبادت کا جو کسی عبادت کے جز کا بھی مستحق نہیں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی نہیں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں تیسرا شرک وہ شرک فضات و صفات کہلاتا ہے کہ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا اور یہ بڑی اہم قسم ہے اس پر غور و فکر بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اسماؤ صفات ہیں بج اللہ عثما الحسن فضر بےحب اللہ کے پیارے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو ان ناموں کے تعلق سے اپنے اندر توحید پیدا کرو کہ یہ نام اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ خاص ہے جب یہ اللہ کے نام ہے تو اللہ کے ساتھ خاص ہے ان میں کوئی اللہ کا شریک نہیں کوئی اللہ کا شریک نہیں وہ نام مذکور ہے حدیث میں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں اللہ الخالق البارئ المصور اللہ یہ نام اللہ کے لیے توحید اسما یا توحید صفات درست کیسے ہوگی یہ عقیدہ مکمل کیسے ہوگا کہ آپ نقتوں کو سمجھے نمبر ایک جو نام اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث میں بیان ہو گئے وہ سب حق ہے یہ پہلا نظریہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے لیے ثابت ہیں. ان کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. جو اللہ نے بیان کر دیے اللہ کے رسول نے بیان کر دیے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ یہ سارے نام اللہ کے لیے ثابت ہیں اور تیسرا یہ کہ ہم ان ناموں میں سے کسی نام کی تعویل نہیں کریں اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے تعویل نہیں کریں کہ فلاں نام سے یہ مراد ہو سکتا ہے جو نام آ گیا اللہ کا اس نام کا جو ظاہری معنی آپ کی زبان میں بنتا ہے اس ظاہری معنی کے ساتھ اسے قبول کر لوں مرضی کی تعویلیں کرنا یہ ناجائز ہے باطل ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ ان ناموں میں سے کسی نام میں اللہ کا کوئی مشابے نہیں تشویح کے خیال نہیں کوئی مخلوق خالق کی مشابے نہیں ہے نہ خالق کسی مخلوق کے مشابے بغیر تعویل کے بغیر تعطیل کے بغیر تشریح کے اللہ تعالی کے ناموں کو ماننا ان ناموں میں سے کسی نام میں کوئی اللہ کا شریک نہیں کوئی اللہ کا شریک نہیں سفاد کے تعلق سے اس بات کو اچھی طرح سمجھیے ورنہ اگر کسی صفت میں آپ الہاد کا مرتکب ہو گئے تو وہ شرک ہو جائے گی اور شرک بدترین گناہ ہے اللہ تعالی کے نام لینے میں حسن ادب ہونا چاہیے حسن ادب کا مطالعہ کی اور ان ناموں کو قبول کریں دل کی گہرائیوں سے ان تمام آداب کے ساتھ جو بتائے گئے کہ بغیر تعویل کے معنی بغیر انکار اور تعطیل کے معنی بغیر تشریح کے معنی اور بغیر تکلیف کے مانے تکلیف کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کیفیت بھی کوئی نہیں جانا یعنی یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا سننا کمال کا سننا ہے اس میں کوئی نقص نہیں اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن اس کا دیکھنا کمال کا دیکھنا ہے اس میں کوئی نقص نہیں اللہ تعالیٰ ہے ہے زندہ ہے ایسا زندہ جس میں کمال ہو کمال کا معنی یہ ہے کہ ایسا زندہ جو کبھی معدوم نہیں تھا ایسا زندہ جس پر کبھی فنا نہیں آئے گا والاولو اب لو نہیں قبلہ ہُوش وہ ایسا اول ہے جس سے قبل کوئی چیز نہیں بل آخر اور ایسا آخر ہے کہ نہیں ایسا پیدا ہو اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہو تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانو ان صفات میں کسی صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ رزاق ہے اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے رزاق ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ روزی پیدا کرتا ہے اور اپنے امر سے روزی تقسیم کرتے ہیں اب اس صفت کو آپ اس صفت کے معنی کو کسی غیر کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ شرک ہے ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ ہیں کہ فلاں داتا ہے فلاں داتا داتا یعنی رضاک روزی دینے والا خزانے دینے والا آپ نے اس فلاں کو اللہ کی صفت میں شریک کر لیا نتیجہ یہ کہ ربو بیت میں شریک کر لی اور لوہیت میں شریک کر لی اب چونکہ فلاداتا بن گیا اس سے مانگنا لوگ مانگنے جاتے یہ جانا شریعت کے اعتبار سے باطل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تشد الرحال تشدد الرحا لو اللہ کہ باقاعدہ سفر کرنا سامان باندھ کر تیاری کرنا کپڑے ساتھ لے رہے ہیں کھانا ساتھ لے رہے ہیں سادے راہ ساتھ لے رہے سفر کر کے جا رہے ہیں پرمایا کہ یہ سفر ثواب کی نیت سے باطل ہے سوائے تین مساجد کے بیت اللہ مسجد نوی اور بیت المقدس اس کے علاوہ ثواب کی نیت سے کسی درگاہ کی طرف جانا یا کسی خاص مسجد کی طرف جانا کہ وہاں جاؤں گا ثواب زیادہ ملے گا پرمایا کہ یہ سب باتل یعنی یہ اسما کا شرک ربوبیت بیت میں بھی داخل ہو گیا اور لوحیت میں بھی داخل ہو گیا کہ فلاں روزی دے سکتا ہے خزانے دے سکتے بلکہ آج کا معاشرہ تو نظریاتی اعتبار سے اللہ کے دینے کا منکر کچھ کہتے ہیں کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا کہنے والا یہ کہہ رہے کہ صرف خواجہ ہی دیتا ہے اللہ بھی نہیں دیتا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا کوئی نہیں دینے والا یہ بدترین شرک ہے تو شرک ربوبیت اور اس کے بعد شرک صفات کہ اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لو کہ ان صفات میں سے کوئی اللہ کا شریک نہیں کسی صفت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں اللہ تعالیٰ ان صفات میں اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے ان صفات کو ہم مانتے ہیں بغیر کسی انکار و تعطیل کے بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی تشریح کے تعویل کی مثال یہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام مرض ہے جیسے قرآن میں ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے اب کئی لوگ یہ عشاعر اکثر جو مذہب حنفی سے متصرف ہیں وہ اشعری ہیں ماتوریدی ہیں ان کا عقیدہ عشاعرہ کا عقیدہ ان کا کہنا یہ کہ فقہ میں ہن امام حنیفہ کے محلت ہیں اور عقیدے میں ابو الحسن اشعری کے محل دے جو صفات باری تعلیم میں تعویلیں کرتا تھا آرٹ صفات کو بغیر تعویل کے مانتا تھا باقی صفات میں طویلوں کو روا سمجھتا تھا وہ کہتا کہ اگر اللہ کا ہاتھ ہم نے مان لیا تو ہاتھ تو ہمارا بھی ہے تشبیر لاد مارے گی اللہ کا بھی ہاتھ ہو ہمارا بھی ہاتھ ہو تو یہ خالق کی مخلوق کے ساتھ تشبیر ہے لہذا اس میں تعمیل کرو چنانچہ وہ کہہ گیا کہ جہاں بھی ہاتھ کا ذکر ہوگا وہاں ہاتھ کا معنی نہیں کریں گے بلکہ قدرت کا معنی کریں گے ید اللہ یعنی قدرت اللہ اللہ کی قدرت یہ تعویل کیوں کی گئی نہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہے ان صفات کا جو ظاہری معنی ہے اللہ نے بیان کیا اس معنی کے ساتھ اس صفت کو مان لو کیا تم زیادہ جانتے اللہ رب العزت خود لفظ قدرت کیوں نہ استعمال کر کے حالانکہ اللہ نے اپنے آپ کو قدیر کہا ہے قادر کہا ہے اس صفت کا استعمال الگ کی ہے اور یہ صفت الگ استعمال ہو. اللہ کا ہاتھ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس صفت کو مانتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی اللہ کا ہاتھ کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے کیسا ہے کیا ہم جیسا ہے نہیں کیوں نہیں اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ لیسا کے مثل ہی شہی اس جیسی کوئی چیز نہیں پھر کیسے ہم نہیں جانتے لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ہر صفت صفت کمال ہے اس میں کوئی نقص نہیں اس عقیدے میں کیا جھول ہے بالکل واضح ہے تو صفات بڑی دارہ میں تعویلیں کرنا یہ بھی شرک ہے اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ رب العزت کی تمام صفات کے بارے میں یہ عقیدہ بناؤ کہ اللہ کی تمام صفات پر حق ہے سب پر ایمان لاتے ہیں کسی صفت کی تعویل نہیں کرتے اور کسی صفت کے بارے میں تشبیر کے قائل نہیں اللہ ان تمام صفات میں یکتا اور اکیلا ہے تو یہ تین طرح کا شرک ہے جو معاشرے میں پایا جاتا ہے اور جس شرک کی تفریح کے لیے اللہ رب عزت نے اپنی انبیاء کو بھیجا کہ نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں نمبر دو یہ ہے کہ اللہ کی الوحیت میں اللہ کے معبود ہونے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں کوئی معبود نہیں کوئی کسی ایک عبادت کا کے لائق نہیں کسی ایک عبادت کا مستحق نہیں جو اللہ کی صفات ہے اللہ کے اسما ہے ان میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ان صفات کو صحیح معنی میں سمجھو اور مانو قبول کرو اور ان کے تعلق سے جو توحید ہے اس توحید کو پہچانو اور اختیار کرو اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے. اس کی ربوبیت میں غیر کی عبادت نہ کی جائے کسی غیر سے مدد طلب نہ کی جائے کسی غیر کو الہ نہ سمجھا جائے اللہ عزت نے شرک کی نفی ایک مقام پر کی اور اس کی چار وجوہات بیان کی یہ مقام جب بھی آپ نے سنا سورج سبا سے اللہ فرماتا ہے قُل زعمتم من دون اللہ ان لوگوں کو پکارو بلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا اپنا معبوز سمجھتے ہو مشکل کشا سمجھتے ہو حاجت روا سمجھتے ہو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو پکارو بلاؤ ان کو اللہ کے لا خون امان پھر سماوات وہ لوگ تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں ایک ذرے کے ایک ذرے کے بھی مالک نہیں جن جن کو تم پکارتے ہو چاہے وہ انبیاء ہو چاہے وہ ملائکہ ہو وہ جن ہوں انسان ہو حجر ہو شجر ہو فرمایا کے ایک ذرے کے بھی مالک نہیں اور دوسری بات فرمایا کی من شرکن اور ان میں سے کسی کا زمین و آسمان میں یا زمین و آسمان کی کسی چیز میں کوئی حصہ اور کوئی شراکت بھی نہیں نہ وہ مالک ہے اور نہ وہ شریک ہے وہ مالہ من ہوں اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار اور معاون ہے کسی چیز کی تخلیق میں کسی امر میں کسی تدبیر میں کوئی اللہ کا معاون بھی نہیں مددگار بھی نہیں اور چوتھی چیز یہ کہ ملا تنفا شفایت اور ہو اللہ کہ اللہ, اللہ کے پاس کسی کی شفاعت بھی نفع دینے والی نہیں سوائے اس کی شفاعت کے جس کو اللہ شفاعت کا عزم دے دے اجازت دے دے چار چیزیں بے شرف کیوں باتیں لے اللہ کے سوا کوئی معبود کیوں نہیں ہو سکتا بگڑی بنانے والا کیوں نہیں ہو سکتا حاجت روا کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ تمام صورتیں ان چار میں سے کسی ایک سورت کتابیں بھی کسی سے آپ مانگے کوئی چیز تو کس سے مانگے کہ جو اس کا مالک ہو ایک چیز کا ایک شخص مالک ہے آپ اس سے مانگے اللہ فرماتا ہے کوئی مالک نہیں ایک ذرے کا بھی نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں کسی ایک ذرے کا کوئی مالک نہیں مالک میں ہوں دوسری مانگنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مالک تو نہیں ہے لیکن مالک کا شریک ہے حصے دار ہے پارٹنر تو آپ اس سے کہیں کہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہے اپنے حصے میں سے کچھ دے دو آپ بھی اس کاروبار کے پارٹنر ہیں اپنے حصے میں سے کچھ دے دو اپنے پروفٹ میں سے کچھ دے دو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی میرا شریک بھی نہیں کوئی پارٹنر کو حصے دار بھی نہیں تیسرا آپ اس سے مان سکتے ہیں کہ جو اس کاروبار میں یا اس معاملے میں معاون ہو مددگار ہو کہ بھائی آپ اس کی مدد کرتے ہیں آپ اس کے معاون ہیں آپ کا بھی حق ہے آپ کچھ دے دو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی میرا معاون نہیں کوئی مددگار نہیں اور چوتھا وہ ہے جو مالک تو نہیں حصے دار بھی نہیں مددگار بھی نہیں لیکن اس کی سفارش چلتی پرچی چلتی کہ آپ اس پر موثر ہیں آپ اس کے لیے بڑے ہیں محترم ہیں آپ کی سفارش چلتی ہے ترجیح چلتی ہے آپ سفارش ہی کر دو اللہ فرماتا ہے کسی کی شفاعت مفید نہیں نافع نہیں تو اور مانگنے کی کون سی صورت ہے ربو میں شراکت کی اور کون سی صورت ہے اس پوری کائنات کا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں نہ کوئی اللہ کا شریک ہے حصے دار ہے کہ آدھی خلق اللہ کی ہو آدھی کسی دوسرے کی ہو سورج اللہ نے بنایا چاند کسی اور نے بنایا کسی کو چھ بیٹے اللہ نے دے دیے دو کسی اور نے دے دیے. کوئی شریک میں نہیں اللہ ہی دینے والا اللہ ہی پیدا کرنے والا تیسرا معاون کوئی اللہ کا معاون بھی نہیں اور چوتھا شفیع اللہ کا کوئی شفیق بھی نہیں کسی کی سفارش اللہ کے ہاں کارگر نہیں ہم آگے بتائیں گے کہ شفات کے کی اصول کیا ہے شفات کارگر کب ہوتی لیکن شفات میں کسی کو اختیار نہیں تو پھر شرک کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کسی اور کو پکارنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جب نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی شفیع ہے نہ کوئی معامن ہے اللہ اکیلا ہے اکیلا ہی خالق اکیلا ہی متبر جب وہ اکیلا خالق ہے اکیلا متبر ہے تو ہر قسم کی عبادت کا وہ اکیلا ہی مستحق ہے لہذا شرک ایک بڑا ہیبت ناک گنا بڑا ہیبت ناک گناہ شرک ایک ایسا گناہ واحد گناہ کچھ اور گناہ بھی ہو سکتے لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ واحد گناہ ہے کہ جو اس کا ارتقاب کرے گا وہ تمام انبیاء کی شریعت کا باغی ہو اللہ پاک کا فرمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل کا میرے اللہ بن دون آ گیا کہ ہم نے آپ سے پہلے جو انبیاء بھیجے ان سب سے پوچھو کہ کیا ان میں سے کسی نبی کے دور میں اللہ کے سوا کوئی معبود تھا ہر نبی سے پوچھو ابراہیم سے پوچھو اسماعیل سے پوچھو نوح سے پوچھو اس سے پوچھو یعقوب سے پوچھو موس اور عہصہ سے پوچھو علیہ السلام کہ کسی نبی کے دور میں کوئی معبود تھا یا اللہ کیسے پوچھے انبیاء تو فوت ہو چکے کیسے ان سے پوچھے فرما اس قرآن کے ذریعے پوچھا کیونکہ یہ قرآن انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ ہے, امین ہے اس قرآن نے انبیاء سابقین کی دعوت کو پوری امانت کے ساتھ پیش کیا اور قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے قبل جو بھی انبیاء بھیجے ان کی طرف یہ فہر کی کہ میرے سوا کوئی معمود نہیں یہ مزا دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں صرف اللہ کی عبادت کرو تو جو اللہ کے سوا کسی کو معبود ٹھہرائے گا مقرر کرے گا کسی شریف کو مقرر کرے گا وہ نہ صرف یہ کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا باغی ہے وہ ہر نبی کی دعوت کا باغی تو ایسے انسان کا کیا ٹھکانہ ہوگا غور کیجیے کیا اس کا انجام ہوگا جو ہر نبی کی طاقت کا منکر ہو اس لیے دوست اور بھائی شرک کو سمجھنا اور پہچاننا ضروری ہے دور میں شرک ہو رہا اور اس کو شرک سمجھا نہیں جاتا اس کو شرک قرار دیا جاتا شرک شفایت شرک تبسل یہ آج کے دور میں پائے جانے والے شرک کی سب سے بڑی صورت ہے شرک تبسل حالانکہ وہ شرک وسیلہ طلب کرنا شرک بھی ایک وسیلہ ہے جائز اور ایک ہے ناجائز جائز جائز وسیلے کی تین صورتیں اللہ کے لیے وسیلہ پیش کرنا جائز مشروع تین صورتوں میں نمبر ایک یہ کہ وسیلہ پیش کرنا اپنے اعمال صالح کا اپنی نیکیوں کا جیسے حدیث غار نمبر دو وسیلہ پیش کرنا اللہ کو اللہ کی صفات کا اللہ کے اسما کا اللہ کے افعال کا کہ یا اللہ میں تجھے پکارتا ہوں اس وسیلے سے کہ تُو رحمان ہے رحیم ہے تو مجھے دعوت ہے اللہ کی صفات کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنا اور تیسرا اللہ کی ذات کو وسیلہ پیش کرنا نیک لوگوں کی دعا کر نیک لوگوں سے کہا جائے کہ آپ میرے لیے دعا کریں ان کا دعا کرنا یہ وسیلہ مشروع ہے لیکن نیک لوگوں کی ذات کا وسیلہ یہ شرک ہے بلکہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور میں جس جاہلیت کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا وہ توصل تھا وہ کہتے کہ ماں نہ کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے میرے دوستوں بھائی یہ تبسل جو ہے جو آج ایک عام مرض ہے ایک عام شرک کی صورت ہے خطرناک شرک ہے اور اس کے جواز کے لیے کیا کیا بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ ہم گناکار ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی ٹھکراتا نہیں وزیر سے ملنا ہے تو اس کے سیکرٹری کا وسیلہ بادشاہ سے ملنا ہے تو وزیر کا وسیلہ چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کا وسیلہ تم نے خانے کے کائنات کو کیا سمجھا ہوا کہ اللہ بارش ہے اللہ وزیر ہے اللہ چھت ہے لئی سکم اس لہی اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں اپنی مریض قسم کی مثالوں کو اللہ پر فٹ کرتے ہیں جو ذات یہ کہتی ہے کہ ہم تمہاری شارک سے قریب ہیں جب وہ شاہ کے قریب ہے تو پھر کس کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہو کس کا وسیلہ ہو ایک بادشاہ اگر آپ کے کمرے میں آ جائے اور کہے جو مانگنا مانگو آپ کے نہیں ٹھہرو میں پہلے اسلام آباد جاؤں گا اور آپ کے سیکٹری کا وسیلہ لے کر آؤں گا آپ کو احمد کہا جائے گا یا نہیں وہ خالی کے کائنات فرماتا ہے کہ تمہاری شاہ سے قریب ہوں مجھے پکارو میں دوں گا آپ کہیں کہ نہیں میں پہلے بغداد جاؤں گا پیرانے پیر کے وسیلہ لے کر آؤں گا پھر مانگوں گا جو زاد شاہ کے قریب ہے اور فرمار ہے مانگو مجھ سے آدھی رات کے بعد آسمان اول پر آتا ہے اور تلو ہے فجر تک پکارتا ہے شفا مانگ لو رزق مانگ لو سوار کرو میں دینے والا ہوں عطا کرنے والا جس کی اطاع کی حد نہیں پوری کائنات اس کی مخلوق ہے اس کے خزانے کبھی نہ ختم ہونے والے یہ شرک کے اور شرک کے جو زمانے میں آج پھیلا ہوا ہے خطرناک قسم کا شرک جناب محمد رسو وسلم کو اپنے دور میں سب سے زیادہ اسی جاہریت کا سامنا کرنا پڑا تھا انہوں نے کہا تھا ہارو شفاند اللہ کہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ ہمارے سفارشی اللہ کے ہیں سفارشی ہیں اللہ اکبر میرے دوست اور بھائیو شفاعت کے تین اصل ہیں تین قاعدے ہیں شفاعت کے دین اسلام میں شفاعت پر ہے لیکن شفاعت کے تین قاعدے ہیں اور یہ بشارے ان قواعد کو نہیں پہچانتے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا ہم قرب حاصل کر لیں جس کو ہم پکار لیں وسیلہ لے لیں وہ ہماری شفایت کرے گا شفاعت کرنے کا اہل ہے نتیجہ یہ کہ آج یہ توسود اور شفات کا معاملہ بڑے انحراف کا شکار ہو گیا یہ چار سلسلے جو ہیں یہ سہربردی چشتی قادری اور کون سے نقش بندی یہ ان چاروں طرق میں حاضری امام سے لے کر اس امام کی صنعت جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کے وسیلے کو طلب کر کے سوال کیا جاتا ہے اور عقیدہ یہ کہ ان کے وسیلے سے یہ خوش ہوں گے ہماری شفاعت کریں گے حالانکہ شفاعت کے قواعد کو ہم نہیں پہچانتے میرے بھائیوں شفاعت کے تین قاعدے ایک قاعدہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے اللہ کی مرضی سے شفاعت کریں گے یعنی دوسرے الفاظ میں شفاعت صرف وہ کرے گا جس کو شفاعت کرنے کا اللہ کی طرف سے اذن حاصل ہو جائے اور کوئی نہیں کر سکتا آپ آیت الکرسی پڑھتے اس میں کیا بیان ہے اس میں کیا بیان ہے آیت الکرسی میں اسی عقیدے کا ذکر کسی عقیدے کا ذکر کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا شفاعت اس کے جس کو اللہ کا ادھر حاصل یہ شفاعت کا قاعدہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفات نہیں کر سکتا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ شفاعت کس کی ہوگی اس کا تعین بھی اللہ کرے گا اپنی مرضی سے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا شفاعت کے قابل کون ہے شفاعت کے مستحق کون ہے اس کا تعین بھی اللہ کرے گا اللہ کا فرمان ہے ولاشون اللہ شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کی جس کی شفات بھی اللہ رادی کس کی شفات پہ رادی ہے کس کی شفات پہ رادی ہے اس کے لیے دو باتیں اس کے لیے دو باتیں یہ تیسرا قاعدہ اللہ تعالی صرف اس کی شفات پر راضی ہے یا اللہ صرف اس پر راضی ہے اس نے دو بریادوں کو تھام لی ابو الحالیہ بڑی چوٹی کے ایک محدث گزرے وہ فرماتے ہیں کہ دو سوال ایسے ہیں جو تمام اولین و خرین سے کیے جائیں گے قیامت کے دن دو سوال تمام اولین و آخرین سے ہوں گے ایک سوال یہ کہ مادا کم تم تا تم کس کی عبادت کرتے رہے دوسرا سوال یہ کہ مادا اجب تم المرسلین تم نے میرے پیغمبروں کی دعوت کا کیا جواب دیا ایک سوال عبادت کا دوسرا ہدایت کا تم نے کس کی عبادت کی اور تم نے کیسے عبادت کی کس طریقے سے عبادت کی یہ دو سوال سب سے ہو رہے ہیں اور اللہ کی رضا کی یہ دو بنیادیں ایک عبادت دوسرا عزا تو اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے کس کی شفاعت پر اللہ راضی ہے جس نے ان دو سوالوں کی تکمیل کر لی ایک یہ کہ عبادت کے تعلق سے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا اس کا یہ عقیدہ ہے اس کی یہ فکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت لائے دوسرا یہ کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اطاعت کے لائق نہیں اب اللہ الشرا دی ایسے شخص سے اگر گناہ ہوئے کوئی معاشیتیں ہوئی کوئی غلطیاں ہوئی تو اللہ تعالی اس شخص کے بارے میں کہے گا اس کی شفاعت کرو میں اس کو معاف کروں کیونکہ احساس ٹھیک ہے اس نے ان دو عقیدوں کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کر لی لیکن ایک شخص شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اللہ تعالی کی عبادت کے مقام کو نہیں پہچانتا اور نہ ہی پیغمبر کی حفاظت کے مقام کو جانتا فلاں کی تقلید فلاں کی بات فلاں کی رائے فلاں کے ملفوظات اور وہ شخص شفاعت کا امیدوار ہو یہ اس کی جہالت بھی ہے ہماقت بھی یہ شفاعت کے تین قاعدے کہ صرف شفات وہ کرے گا جس کی شفاعت اللہ چاہے گا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس کو ہم مان لیں کہ یہ بزرگ ہے ولی ہے نیک ہے وسیلہ اس کا تھام لیں تو وہ شفاعت کرے گا شفاعت کا اہل ہے یہ تمہاری بھول ہے کوئی شفات نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو شفات کی اللہ اجازت دے گا سب سے پہلے شافع محمد الرسود اللہ سے. اللہ کے پاس جائیں گے سجدے میں گر جائیں گے سجدے میں گر جائیں گے کوئی بات نہیں کر سکیں گے اللہ کی ہم بیان کریں گے طویل ترین بلاخر اللہ فرما گا عرفا بکل تسمان بشفا تو شفا اپنا سر اٹھا دو بات کرو اب آپ کی بات سنوں گا اور شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کروں گا مل گیا اذن کے بغیر نہیں تو باقیوں کیا مقام ہے کوئی مقام نہیں اس لیے جو شرک کے تبسل ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اور اس تبسل کو ہم شفاعت کا سلم قرار دیتے ہیں بائیں عقیدہ بادل شفاعت کے یہ تین اصول ہیں پھر کون اس میں داخل ہوگا کون خارج ہوگا کہ شفاعت اللہ کے امر سے ہوگی اللہ کے اذن سے ہوگی اور جس کے لیے شفاعت کرنی ہے اس کا تعین اللہ فرمائے گا اور اللہ نے بنی کی شفاعت کے تعلق سے رضا صرف ان لوگوں کے حق میں ہوگی جنہوں نے ان دو سوالوں کی تکلیل کر لی کہ مادہ کن تم تم نے پوری زندگی کس کی عبادت کی تو مادہ جب اور تم نے میرے پیغمبروں کی تعبید کا کیا جواب دیا کی؟ اللہ کی عبادت اور اللہ کے پیغمبر کی حفاظت اس نے ان دو چیزوں کو پورا کیا اس کے بعد اگر کسی خطا کا ارتکاب کیا کسی غلطی کا ارتقاب کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اپنے انبیاء کو اپنے صلحاء کو شفاعت کا اختیار دے گا اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا باقی اپنی مرضی سے کوئی شفاعت کرے جس کی چاہے کرے یہ ناممکن ہے اس بات کو بھول جاؤ تو اس تعلق سے جو شرک کی صورتیں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں اس کی تفرید ہونی چاہیے اللہ کو براہ راست پکارو اور اندارہ رب کسی وسیلے کا محتاج نہیں براہ راست سنتا ہے اور قبول کرتا ہے دیتا ہے اس کے لیے شرط بھی نہیں کہ کوئی نیک ہو گناکار ہو اللہ نیکوں کی بھی سنتا ہے گناکاروں کے بھی سنتا. اللہ رب العزب انسانوں کی بھی تقسیم کہاں سے آ گئی یہ تقسیم بات ہے. پھر یہ جو ایک شرک ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے جس کا تعلق صفات بھاری تارہ سے ہو سکتا ویسے ایک کہا جاتا ہے رحمان بھائی آ جبار بھائی آ غفار بھائی آ ایک شخص میں عبد الرحمان عبد الغفار عبد الجبار جبار تو اللہ ہے رحمان تو اللہ ہے اس ایک ہی جملے میں آپ نے دو گناہوں کا انتخاب کیا ایک اس بندے کو رحمان کہہ دیا دوسرا بھائی کہہ دیا اللہ کا کوئی بھائی نہیں الفاظ کے استعمال میں احتیاط ہونی چاہیے شرک کے ذرائع کے باب ہونا چاہیے امراض کا تعدی ادوا یہ بھی ایک شرک کی صورت معاشرے میں پھیلی ہے بھی فلاں بیماری متعدی ہوتی ہے جس شخص کو فلاں بیماری لگ جائے اس کے قریب نہ جا اس کے قریب نہ جا یہ ماری متعدی ہے یہ الفاظ میں شرک ہے اس لیے کوئی مرد متعدی نہیں اور اگر متعدی ہے تو عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ کے امر سے متعدد مرد کے ذات ہی متعدی نہیں بلکہ متعدی تب ہوگا جب اللہ کا امر ہوگا ٹھنڈا پانی پینے سے زکام ہوتا ہے کیا سب کو ہوتا ہے بتائیے سب کو ہوتا ہے نہیں جس کو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے جس کو نہیں ہوتا اللہ کے عمر سے نہیں ہوتا لیکن یہ تاثیر ٹھنڈے پانی میں پیدا مت کیجیے ہاں آپ کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فر رن مجلوم فرارہ کا مندر اسد کہ جو کوڑ کا مریض ہو کوڑی کوڑی کا مریض ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگو نبیر اسلام کا فرما کوڑ کے مرض میں جو مبتلا ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگو پھر اس کا مانا یہ کہ یہ مرض متعدی ہے اس سے بھاگنے کا حکم دیا گیا ہے میرے بھائی اللہ کے پیغمبر نے جو بھاگنے کا حکم دیا صرف تمہارے عقیدے پر ترس کھاتے ہوئے ایسا نہ ہو تم کسی کوڑی کے مریض کے پاس لے جاؤ اور اللہ کے عمر سے وہ مرض تمہیں بھی لگ جائے اور تم یہ کہہ دو کہ فلاں مریض کے پاس میں گیا تو اس کا مرض مجھے لگ گیا پھر یہ شرک ہو جائے گا تو اس کا سد کرو اس کے قریب نہ جاؤ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو شیطان تم پر وار کر دے اور تم بد عقیدگی کے زمرے میں آ جاؤ یہ جملہ تمہارے منہ سے نکل جائے ہاں اگر یوں کہہ دو کہ فلاں مریض کے پاس گیا اور اللہ کے عمر سے اس کا مرض مجھ میں بھی داخل ہو گیا شفا دینے والا بھی اللہ اور بیماری لگانے والا بھی اللہ یہ دونوں کام اللہ کے عمر سے کچھ مثالیں ابھی آپ نے سنی جو کالی بلی آگے تھے گزر گئی نقصان ہو گئے الو کی آواز سن لے کو مرے گا تو تیار کی بدت شرک کسی اچھے انسان کو دیکھا تو یہ سمجھنا کہ فلاں شخص کو دیکھا اچھا دن گزر جائے گا کسی بدحد کو دیکھا تو فلاں منہوس کو دیکھ لیا پتہ نہیں دن کیسے کٹے گا کہ ساری شرک کی وہ صورتیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں ہمیں ہم ان کا ادراک نہیں بات ابو مساشری کی حدیث کہ شرک و من اور شرک و اخوام من ان نمبر کہ شرک جو ہے یہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی چونٹی کی آہٹ سے معنی یہ کہ چونٹی کی آواز تم سن سکتے لیکن بعض اوقات شرک ایسا طریقے سے تم پر حملہ آور ہوگا کہ تمہیں اس کا ادراک اور احساس نہیں ہوگا صحابہ سن کے پریشان ہوگی تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک دعا یاد کر لو ایک دعا یاد کر لو اللہ کا شروع مسلم احمد کی حدیث کہ اللہ ہم ہر اس شرک سے تیری پناہ میں آتے ہیں یہ شرک کو ہم جانتے ہیں اور ہر اس شرک سے ہم استفار کرتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے بعض اوقات بھولے سے بے توجہی یا بے دہانی سے اگر شرک کا انتخاب ہو جائے تو یا اللہ ہم کو معاف کر دے ہم کو معاف کر دے یہ سارے شرک کی صورتیں معاشرے میں موجود ہیں دوسروں کی بات کو ماننا فلاں کی رائے فلاں کا فتوا فلاں شخصیت بڑی عدیم ہے اس کی بات کا میں انکار نہیں کر سکتا شرک شرک تو شرک ربوبیت یا شرک الوحیت کی ایک شاخ ہے یہ سب شرک ہے حکم میں کسی غیر کو اللہ کا شریک کرنا حکم تو اللہ کا حکم اللہ دلہ حکم صرف ایک اللہ کا شرک حکم احاطہ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ کا کوئی شریک نہیں فلاں شخصیت بہت بڑی ہے بڑی متقی بڑی معتبر بڑی علمی محتف حدیث اس کی بات کا میں انکار نہیں کر سکتا اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی جملہ شرکی ہے جملہ شرکی ہے اس حکم میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں امام زہبی نے جو لکھا اس کو پلنے سے باندھ لیا فرما کرتے تھے کہ الحق کو لا برجا حق کا تعریف کہ حق شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا اس باب کا سدے باب کر دیا حق شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا ایسا نہ ہو کسی شخصیت کا کھول تم پر چڑھ جائے کہ فلاں شخصیت کی کسی بات کو میں رد نہیں کر سکتا اس کی ہر بات ٹھیک ہے اس کی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکی فرمایا کہ نہیں ایسا مت کہو ایسا مت کرو اے رف الحق کا تعریف اللہ تم حق کو پہچانو جب حق کو پہچان لو گے تو اہل حق کو بھی پہچان جاؤ حق کیا ہے قرآن حدیث قرآن و حدیث کو پہچان لو قرآن و حدیث پڑھو قرآن و حدیث رہنمائی لو جب حق کو پہچان لو گے تو پھر تم دیکھو گے اس حق کے سانچے میں کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا جو آ گیا وہ صاحب حق ہے جو نہیں آ رہا وہ باطل ہے یہ بھی شرک کی صورت ہے فلاں کی بات قابل رد نہیں ہو سکتی اس کی ہر بات ٹھیک امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ خبر کائنات میں کوئی بھی ہو اس کی بات درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے سوائے اس قبر مارے کہ اللہ کے پیغمبر کی قبر کے تو مشارہ کرے کہ اس قبر میں جو ہستی مدفون ہے اس کی ہر بات ٹھیک ہے ہر بات درست ہے اور کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہمارے ہاں یہ مختلف شعب آباد آتے بحروف ہی آتے ہم ان کو کیا سے کیا مان لیں بھائی ان اعتقادات کو ختم کرو شریعت کی روح کو پہچاننے کی کوشش کرو شریعت کی روح کو پہچاننے کی کوشش کرو خیر و شر کا ممبا کوئی شخصیت نہیں خیر و شر اللہ نے پیدا کی اور اللہ کے عمر سے آتی صحت اللہ کے عمر سے آتی بیماری اللہ کے عمر سے آتی یہ دونوں اللہ کی مخلوق رزق اللہ نے پیدا کیا اللہ کے کی عمر سے ملتا اگر نہیں ملتا فقر ہے تو وہ بھی اللہ کے امر سے ہے فقر بھی اللہ کے مخلوق اللہ جس پہ چاہے اس کو نافذ کر دے جس سے چاہے اٹھا لے یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے امر سے میں فلاں پتھر پہنوں گا مجھے شفا میں نہیں فلاں پتھر مجھے موافق نہیں فلاں پتھر موافق ہے فلاں موافق نہیں یہ سب شر جملے جو اس معاشرے نے عام خیر ہو یا شر ہو صحت ہو یا مرد ہو رزق ہو یا فقر ہو یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے امر سے آتی ان کے بارے میں تمہارا اعتقاد بالکل شریعت اور کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے ورنہ میرے دوست اور بھائیوں شرک کی تباہ کاریاں جن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اجتماعی تباہ کاریاں انفرادی تباہ کاریاں جن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے پہلی بات یہ کہ مشرق کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کر باقی کیا بچا کچھ باق بچا باقی جب کوئی نیکی قبول نہیں ہو رہی نماز مردود روزے مردود حج مردود تو ایسے انسان کے پھلے میں کیا ہے کچھ نہیں اس لیے وقت کی چاہلیت کو پہچانا ہمارے ہاں آج کے اس دور میں جو سب سے بڑی چاہلیتیں ہیں ان میں ایک جاہلیت ہمارا نظام قبور ہے بڑا شرک ہے ابن عباس کا قول ہے کہ دس صدیوں تک اس دنیا میں شرک نہیں تھا دس صدیوں تک آدم الاسلام کی تخلیق سے لے کر نور اسلام کی تخلیق تک دس سدیاں ہیں دس سدیاں ایک ہزار سال ان ایک ہزار سالوں میں دنیا میں شرک نہیں تھا پہلا شرک قومی لوہ نے کیا اس شرک کا آغاز ان کے نظام قبور سے ہوا قبروں کے نظام سے لوگ مرے انہوں نے ان کو دفن کیا وہ لوگ ان کی ہا معتبر تھے انہوں نے قبروں کو پکڑ لیا قبروں کی مجاورتیں کی قبروں کے پاس بیٹھے حتہ کہ چلتے چلتے قبروں کو سجدے شروع ہو گئے ہمارا نظام قبور جو ہے پاکستان میں اور اس پر پھر اوقاف کی وزار کہ سب کے سب شیر صورت اصور قبریں بنانا ان کو پختہ کرنا ان کو اونچا کرنا یہ قبر بناؤ شریعت کے مطابق لیکن پختہ کرنا اونچا کرنا سنگ مرمر کا استعمال قبروں پر لکھنا قبروں پر کبے بنانا قبروں پر چلاگا کرنا یہ سب کے سب شرک ہے. قبروں پر سجدے کرنا شرک ہے قبر کے پاس قبر والے کو نہیں اللہ کو پکار یہ بھی شرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ مساجد کہ اللہ یہودیوں پر عیسائیوں پر دانتے برسا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لی سجدہ اللہ کو کرتے تھے لیکن قبروں کے پاس بیٹھ کے کرتے تھے مزاروں کے پاس بیٹھ کے کرتے تھے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم ان کے لیے لانتوں اور حالاتوں کو طلب ہیں کہ یہ لوگ بربادی کے مستحق ہیں یہ سب شرکیہ صورت ان کے خلاف دعوت ہونی چاہیے ان کی تفریح ہونی چاہیے یہ قبروں کی زیارتیں ان کے سدے باب ہو یا پھر شہری صورت میں ہو زیارت قبور مشروع بھی ہے غیر مشروع بھی جائز بھی ہے نجائز بھی جائز قبروں کی زیارت صرف یہ ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کریں تو مقاصد کے تحت نمبر ایک اپنے لیے یہ عبرت کہ کل میں نے بھی مرنا جہنم کو یاد کرے قبر کو یاد کرے قبر یاد آئے گی آخر یاد آئے گی عثمان اللہ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو فرمایا جب قبر کو دیکھتا ہوں تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث یاد آ جاتی ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ قبر آخرت کے مناظر میں سے پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہے اور جو یہاں ناکام ہو گیا مبتلا عذاب ہو گیا وہ جو جو آگے بڑھے گا اس کا عذاب اور بڑھتا جائے ایک یہ مقصد اپنے لیے عبرت دوسرا مقصد یہ ہے کہ قبر والے کے لیے دعا قبر والے کے لیے دعا اس کے علاوہ جو بھی مقصد ہے ان کو پکارنا مدد طلب کرنا دیے جلانا چادرے چڑھانا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شرک نہیں حالانکہ قبر پر دیا جلانا بڑے شرکوں میں سے ایک شرک ہے یہ پہلی بات یہ کہ قبر پر دیا آپ کیوں جلا رہے ہیں چراغ کیوں کر رہے اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر کو راضی کرنا اس کا معنی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صاحب قبر آپ کے اس عمل کو دیکھ رہے معنی وہ زندہ ہے. معنی وہ سب کچھ جانتا ہے وہ عالم مل ہے اچھا دیا کیوں جلا رہے تاکہ یہ راضی ہو پھر راضی کر کے کیا لینا تاکہ میری مرادیں پوری کر دے مانا یہ کہ وہ اس عمل کو بھی جانتا ہے راضی بھی ہو سکتا ہے مرادیں بھی پوری کر سکتا ہے اتنا بڑا شرک اور تم کہتے ہو شرک نہیں یہ دیا جلانا چادریں چڑھانا شرک نہیں حالانکہ اس عمل میں شرک کی ساری صورتیں جمع ہو گئی بڑا بیانک شرک ہے تقلید شخصی معاشرے میں عام شرک ہے ابن جولی فرماتے ہیں کہ قرآن نے تین قسم کے شرک پیش کیے ایک یہ شرک جو ربوبیت کا الوحیت کا عبادت کا دوسرا شرک اطاعت کا بین جاد بین عطاۃ فن نقل مشرق ہو اگر تم نے ان کی اطاعت کی ان کی پیروی کی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تم مشرق ہو گے ادیب ہاتم نے کیا کہا تھا کہ قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے علما کو اپنا رب بنا لیا ہم نے ان کے کبھی عبادت نہیں کی کبھی سجدہ نہیں کیا رسول اللہ سم نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کے حلال کو حلال نہیں مانا ان کے حرام کو حرام نہیں مانا کہا یہ تو تھا تو میں کا عبادت ہوں یہی تو ان کی عبادت یہی تو ان کی عبادت سب شرک یہ تقلید شرک یہ ساری صورتیں موجود تو پھر جو اس کی تباہ کاریاں ہیں وہ ہم پر کیوں نہیں ٹوٹیں گے اللہ اکبر اللہ کا حق حق توحید میرے دوست اور بھائیوں اس حق توحید کو اگر تم پامال کر دو گے تو اللہ تعالی بھی تمہارے سارے حقوق پامال کر دے تمہیں کیا چاہیے روٹی امن سکون سلامتی اولاد شفا صحت تمہارے حقوق ہیں. تم کو سب ملیں گے تم رب کائنات کے حقوق کو پہچانو حق کے تورین کو پہچان اس حق کو پامال کر دو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی تمہیں کیا چاہیے دشمن کے مقابلے میں تمہیں بے خوفی چاہیے؟ ملیں گے. أَلَّذِي مِّن مِّن خوف ہی چاہیے ملے گی اس گھر کے رب کی عبادت کر لو تمہیں بھوک لگے گی تو روٹی مل جائے گی تم پر خوف آئے گا تو امن مل جائے گا اللہ دیکھو اللہ اس کا سامن ہے اللہ اس کا کفیل ہے احفظ اللہ یاد کر تم اللہ کی توحید کے محافظ بنو اللہ تمہارا محافظ بنے گا اور اگر تم نے حق کے توحید پہ امال کر دیا تو پھر تم کسی نعمت کے مستحق نہیں اللہ تمہارے سارے حقوق پہ امال کرو اور اگر کوئی چیز ملتی ہے تو یہ استدراج ہے نبی اسلام کے گھریس میں موجود کہ معاشیتوں کے باوجود نافرمانیوں کے باوجود اگر کسی بندے کو روزی ملتی ہے رزق ملتا ہے صحت ملتی ہے آسائشیں ملتی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج یہ بڑا آزاد ہے استدراج کا مانا یہ کہ ایک ڈھیل اللہ ڈھیل دے رہے رسی دراز کر رہے اس کے بعد کھینچے گا پکڑے گا پھر ایسی پکڑ پکڑے گا ایسی مار مارے گا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا نیکیاں قبول نہیں ہوں گی عمل برباد حج برباد عمریں برباد نمازیں برباد میری آپ کی کیا حیثیت ہے اللہ فرماتا ہے سارے انبیاء سے نہیں اشرخت نہ بت کیا امبیا کی جماعت اگر تم نے شرک کر لیا تمہاری بھی ساری نیکیاں برباد کر دو ساری نیکیاں برباد کر نبی اسلام کی وہ حدیث جس میں پیر کا اور جمع کے رودے کا ذکر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ پیر کو جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے اور اللہ سب قبول کرتا ہے اور سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے دو انسان ایک شرک کرنے والا اور دوسرا وہ جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کا کینہ ہے کوئی بغض ہے حسد ہے کوئی فراد کی نیت ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول نہیں کر مشرق کی سزا اللہ اس کے عمل قبول نہیں فرما اس کی نیکیاں برباد ہے اعمال برباد ہے اس کے گنا معاف نہیں ہوتے ان اللہ کے دربار میں شرک کرنے والے کے لیے کوئی معافی اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے زانی کو معاف کر دے ڈاکو کو معاف کر دے چور کو معاف کر دے لیکن مشرق کو معاف نہیں کرے گا جب تک شرک کو چھوڑ کر سچے دل سے توبہ نہ کر لو اس کی کوئی نیکی قابل قبول اس کی کوئی توبہ قابل قبول تو کتنی بھیانک سزائے مشرق کے لیے جہنم دائمی ہمیشہ جنت حرام حرم اللہ علیہ رم اللہ النار جنت حرام ہے اس پر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا باقی عمال میں تقسیم ہے چھوٹا گنا بڑا گنا شرک میں کوئی تقسیم نہیں سارے شرک برابر سارے شرک برابر جس کی مثال آپ شی بخاری کی حدیث سے سن سکتے کہ نبی اسلام کے ساتھ کچھ نئے مسلمان سفر میں جا رہے تھے جہادی سفر تھا وہ مکہ کے قریب ایک درخت دیکھا ذات انوات اس کا نام تھا تو ان لوگوں نے کہا لنا ذات انوات ان کمال یا رسول وسلم ایک ایسا درخت ہمیں بھی دے دیجئے یہ درخت مشرقین کا ہے سات انواد مشرقین کے یہ درخت متبرک ہے اور جب وہ کسی جہاد پر نکلتے ہیں جنگ پر جاتے ہیں تو اپنے اسلحہ یہاں لٹکاتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اس سے ہم کو مدد ملے گی کامیابی ملے گی تو ایسا کوئی درخت ہمیں بھی بنا کر دے, دے کہ ہم بھی وہاں اپنے اتحاد لٹکائیں اور وہ ہماری فتح کی ضمانت بن جائے ایک درخت مانگا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا فرمایا کہ قول کو ماد علیہ السلام کہ تمہاری یہ بات بالکل بنی اسرائیل کی بات جیسی دونوں باتیں برابر تمہاری یہ بات اور بنی اسرائیل کی وہ بات برابر تمہاری بات کیا ہے کہ ایک درخواست ان کو بنا دیا۔ ان کی بات کیا تھی اجالنا الہن کمالہ ما لها کہ اے موسی جیسا ان کا معبود ہے ویسا ہمیں بھی ایک معبود بنا کر دے۔ تمہاری بات صرف ایک درخت کی ہے۔ ان کی بات پورے معبود کی تھی۔ کہاں ایک درخت اور کہاں پورا معبود؟ مگر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں برابر ہیں۔ حالانکہ تمہارے مطالبہ چھوٹا ہے ان کا بڑا ہے۔ شرک یہ بھی ہے شرک وہ بھی تھا تمہارا مطالبہ صرف ترخت کا تھا ہے ان کا مطالبہ پورے معبود کا ہے شرک وہ بھی ہے شرک یہ بھی ہے دونوں باتیں بالکل برابر انجام کے اعتبار سے کہ وہ بھی مغلط فنار ہے اور اگر تم توبہ نہیں کرو گے غلطی کا احساس نہیں کرو گے توحبہ نہیں کرو گے تم بھی مغلط فنار رہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ نئے تھے توبہ کر لی عقیدوں کی اصلاح کر لی تو میرے دوست اور بھائیوں شرک ایک ایسا کونے جس میں تقسیم نہیں کہ چھوٹے بڑے کی تقسیم ہاں ایک شرک کو چھوٹا کہا گیا ہمیں جنجوڑ دے کے لیے اور وہ ہے ریاکاری ریاکاری بھی شرک ہے اشرکا دکھاوے کا صدقہ شرک ہے من سام فخت اشرکا دکھاوے کا شرک ہے دکھاوے کی نماز شرک ہے اس کو شرک کہا گیا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انیکم شرک الصر کہ تم تم پر مجھے سب سے زیادہ خوف شرک اثر کے چھوٹے شرک صحابہ مجھے وہ کیا ہے فرمایا کہ ایک شخص نماز شروع کرے اور نماز کو مزین کرے خوبصورت کرے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ فلاں دیکھ رہے اس کو دکھانے کے لیے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس شخص کو پکارے گا اور کہے گا کہ اے ریاکار جس کو دکھانے کے لیے تم نیکی کی تھی ان کے پاس چلے جاؤ کوئی ازا ملتی ہے تو لو میرے پاس کوئی جزا نہیں ساری نیکیاں برباد نیکیاں برباد ہو گئی یہ شرک کیا غور کرو سب سے چھوٹے شرک کی بربادی کا یہ عالم ہے کہ کوئی نیکی قابل قبول نہیں سب برباد ہو گئی تو باقی شرک تو بڑے ہیں وہ کس طرح برباد کریں گے کس طرح بندے کو تباہ کر دیں گے حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی نقصانات انفرادی نقصانات دنیا کے آخرت کے ناقابل شمار ہیں ان کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے اس لیے توحید کی آواز بلند کیجیے شرک کی تفنید کیجیے اور اپنے آپ کو پہلے بچانے کی کوشش کی بچانے کی کوشش کرو مسلسل احمد میں ایک حدیث ہے فرما میں نوفل کی روایت سے رسول اللہ نے اللہ ایک صحابی نے پوچھا فرما نے پوچھا کہ یار رسول اللہ بستر اللہ پہ جاؤں تو کیا پڑھو جب سونے کے لیے جاؤں کیا دعا آپ پڑھو تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یا یو ہلکا فرون پڑھو یہ سورج پڑھو ضرور کل یا یو ہلکا فرون لا بدو ماتا بدون اس سورت کی تلاوت کرو اور ساتھ ہی فرمیا گفا انہ بڑا تم نے اس سورت کی تلاوت سے اللہ تمہیں اس شرک سے بری کر دے گا جو شرک انجانے میں ہو گیا انجانے میں ہو گیا تمہیں اللہ بری کر دے گا اس شرک تو کسر سے یہ صورت پڑے کیونکہ شرک اقوام من بن نم لے چونٹی کی آٹھ سے زیادہ مخفی حملہ کرنے والا تو اس سے تو ضروری ہے شرک کی پہچان ضروری ہے تاکہ شرک پہچان لینے کے بعد ہم ہر شرک سے بچ جائیں جس کو قرآن حدیث نے پیش کیا جس کو ہم نے پہچان لیا اور اگر کوئی چیز ہم سے انجانے میں واقع ہو جائے بے خبری میں واقع ہو جائے تو سورہ کافرون پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی شرک سے ہم کو بری کر دے اور پاک کر دے تو الفاظ کے لحاظ سے فکر اور سوچ کے لحاظ سے عمل اور عبادت کے لحاظ سے شرک کی جو بھی صورتیں بن سکتی ہیں ان سے ہی اجتناب کرو ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنی توحید کی اصلاح کرو کیونکہ توحید کامیابی کے لیے ہے